سوال ہے کہ آپ نے گزشتہ ایک مذاکرے میں فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں اتنی تاکید ہے کہ باوجود کہ جماعت قائم ہو چکی ہو مگر کسی آڑ میں ٹھہر کر سنتیں ادا کرے اور اسے حدیث شریف کی سے منصوب کیا, کیا آپ وہ حدیث بیان کریں گے یہ امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مکمل نام امام ابو جعفر احمد ابن محمد المصری اتحاوی ہے ان کا سنہ وشال ہے تین سو اکیس سن ہجری کون سا ہے تین سو اکیس تھری ٹو ون ابھی کون سا چل رہا ہے یہ امام تہاوی کی چودہ سو چودہ سو سینتیس سن ہجری چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دو ہزار دو ہزار کون سا چل رہا ہے پندرہ یہ سب کو پتا ہے لیکن یہ ہمیں تھوڑا آآ... سا ایک معاملہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے چودہ سو سینتیس سے ہجری چل رہا ہے اور اس میں آآ... ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے لیکن یہ تو ہمارا الحمدللہ للہ عاشقوں کا مہینہ ہے اس کو تو ہم بھولتے ہی نہیں ہیں اس کے آنے کے ساتھ ربیع کے معنی ہی بہار ہے ربی کے معنی ہی بہار ہے آتی ہے تو بہار آ جاتی ہے جو سمجھے یہ <تصفح> <تصفح> ملتان سے چھپی ہوئی ہیں اور اس کے صفحہ نمبر دو سو چوون پر کتاب الصلاط کے تحت باب ہے باب الرجول یدخل المسدا الامام فی فیصلاۃ الفجر ولم یق الرقا او لا یرکا یہ باب کا چیپٹر ہے یعنی اس کے معنی ہے کہ ایسے ایسا شخص کے بیان کہ جو مسجد میں داخل ہو حالانکہ امام صاحب نماز فجر میں ہوں یعنی جماعت قائم ہو چکی ہو ولم لم یقن اور اس نے سنتیں نہیں پڑھی آ یرکا اولا یرکا کیا وہ سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اس باب میں سب سے پہلے تو وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام تہاوی لے کے آتے ہیں فرماتے ہیں حدنٰ ابراہیم ابن مرزوخلا حدسنا ابو عاصم الظکری ابن اسحاق ان عمر ابنِ دینار ان سلیمان ابن یسار ان ابی حریرتردی اللہ عن ان رسول اللّہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت ابراہیم ابن مرزوق حدیث بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت ابو عاصم نے حضرت ذکری ابن اسعق سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عمر ابن دینار سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے حضرت سلیمان ابن یسار سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں یعنی انہوں نے روایت کی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا ادا اقیمت صلیح جب نماز قائم کر دی جائے فلاں صلاح تا مکتوبہ تو کوئی نماز نہیں مگر فرض تو سب سے پہلے وہ حدیث لائی گئی جو مخالفین بھی اس میں اعتراض کرتے ہیں اور ساتھ میں امام تہاوی فرماتے امام تہاوی حنفی بزرگ ہیں امام تہاوی ساتھ میں یہ حدیث ذکر فرماتے و خالف فض علی کا آخرون اس میں دوسرے فقہا کا موقف مختلف ہے علامہ بدر الدین آئینی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے خالفہ ہوں کے تحت فرماتے ہیں اراد ابھیم الاوزائی امام اوزائی اس سے مراد ہیں وہ ابا حنیفہ اور اس کا ارادہ ساتھ میں امام تہاوی نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ارادہ کیا یعنی جو اس سے مختلف موقف ہیں جن کا اور امام ابو یوسف امام محمد اور قاضی ایاز نے فرمایا کہ ذہبت منصلف الفقہ ارا یوسلی ہما فلمس مالم یکشہ فواتر رق الا کہ ایک گروہ اسلاف کا جو اصل سلفی ہے نا سلفی کسے کہتے ہیں جو جن کا تعلق اسلاف سے ہو وہ سلفی نہیں جو سلفی ہوں اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں سلفی سمجھتے ہیں لگے دم میٹے غم ٹھیک ہے نا جو اپنے عید الوطنی بھی تو ناچتے ہیں مگر جشنِ ولادت کے اوپر ان کو جھنڈا بھی ناجائز لگتا ہے کہ وہ اور دیگر فکاہ نے یہ فرمایا کہ ان دو رکتوں کو پڑے گا جب تک کہ اس کو پہلی رکت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو یعنی پہلی رکت بھی فوت نہیں ہونی چاہیے ایک موقف یہ بھی ہے ان خشیہ دخلا مع امام اگر اس کا خوف کرتا ہے کہ پہلی رکت نکل جائے گی تو امام کے ساتھ داخل ہو جائے سنتوں کو ترک کر دے و ہادا کول الصوری وہ امام سوری کا قول ہے وقیلا یرکا اور کہا گیا دونوں سنتیں پڑھے معم یکشا فواتر رقط الثانیہ جب تک کہ دوسری رکت کے بھی فوت ہونے کا خوف نہ ہو وہ ہوا قول الاؤزائی و ابی حنی فتح اسحاب ہی وقت حقا حقیان ابھی حنی فتح ان یرکا بابل اور وہ موقف جو دوسرا موقف ہے یعنی دونوں رکتیں فوت ہو جانے کا خوف نہ ہو یعنی آخر نماز تک کا کچھ حصہ بھی اگر امام صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ موقف کس کا ہے امام اوزائی کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا اور ان کے اصحاب کا جو آپ کے تلامزہ اور دیگر فقح فکہ حنفی کے جو تعلق رکھتے ہیں اور امام امامِ اعظم سے بھی یہی مروی ہے یہی نقل کیا گیا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ ان کو مسجد کے دروازے کے پاس کسی آڑ کے اندر جو ہے ان دو رکتوں کو وہ ادا کرے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے کب تک ادا کر سکتا ہے اگر اسے یقین ہے کہ مجھے دو رکت نہیں تشہد قاعدۂ آخرہ اگر مجھے اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے قاعد آخرہ بھی مل جاتا ہے تو پہلے اس فجر کی سنتیں کسی آڑمے کے کسی مسلی کسی نمازی کسی فرض پڑھنے والے کے نماز میں وہ خلل نہ ڈالے ایسی جگہ پیچھے کی جانب پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہو جائے ایک اور حدیث جو امام تحاوی فرماتے خالف یہ تو علامہ عینی کے حوالے سے حاشیہ میں نے آپ کو عرض کیا وہ فی ذالک آخرون بقال الابا سبھی ایئر کا اہمہ غیرمخالت الصف جب تک کہ صفوں کے ساتھ مخالطت اس کی نہیں ہو رہی ہے وہ اس کو ادا کر لے معلم یقف فوتر رقطین ما المام جب تک کہ اس کو دونوں رکعتیں امام کے ساتھ فوت ہو جانے کا خوف نہ یعنی مکمل نماز ہی اس کی نہ نکل جائے سنت پڑھنے میں تب تک وہ جب تک اس کو یہ یقین ہے کہ میں دو رکعتیں اپنی پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اگرچہ تشہد میں آخر والے میں آ, اگرچہ اخیرا میں تب تک اس کو لازم ہے کہ وہ کسی آڑ میں کھڑے ہو کے دو رکتِ سنت فجر کی ادا کرے مزید فرماتے و کان امن الحجۃ مقالۃ اللہ اند الحدیث الزی احتجب ہی اسلح النبی حرۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاقہ روا الحفاظ دینار امام تحاوی فرماتے ہیں کہ یہ ان پر حجرت اہل مقال آئے اولا یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جب نماز یہ جو حدیث پاک حضرت سے مروی ہے اور جو میں نے آپ کو ابتدا میں پیش کی کہ حضرت عبور نے ارشاد فرمایا کہ ادا اکیمت صلیٰ فلاح صلاح عل المکتوبہ کہ جب نماز قائم ہو جائے فرض تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے تو امام تحاوی فرماتے ہیں کہ یہ مقالۂ اولی یعنی پہلی بات پہلے موقف پیش کرنے والوں کے اوپر بھی ایک حجت یہ بنتی ہے کہ یہ جو بات بیان کی حضرت امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ در حقیقت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے مرفو حدیث نہیں ہے حضور علیہ السلۃ والسلام کی جانب منسوخ نہیں ہے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں امام تحاوی حد فہادن قول حدسن ابو صلی قََدن اللہ صََََََََََََََََََََدََََََََََََََََََََََََََََََن عشن عباس الَقبانی صاحب الرسول صلی السلّیمتََََََََََََََََََََََََََََََََطيى اقيمت لَہ تو جس کے ليے اقامت گئی وہی نماز ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ایک اور حدیث پاک كى یہ بھى الفاظ ہیں اب جو امام اعظم کا موقف ہے تو امام اعظم کا موقف چونکہ جو حدیث کا کاروبار کرتے ہیں نا کاروبار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو حدیثوں کو صرف اپنے موقف کے لیے ڈھال بناتے ہیں امام بخاری بھی اگر کوئی حدیث روایت کریں اور لیکن اگر ان کے موقف کے مخالف جا رہی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے امام بخاری کا وصال کب ہے کون بتائے گا ہمارے بعد اتنے فنڈنی کے نام دے سکے امام بخاری کا وصال کسی کو نہیں پتا دو سو چھپن سن ہجری کب ہے ٹو ففٹی سکس سنے ہجری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہے ون ففٹی ایک سو پچاس ڈیڑھ سو سنے ہجری میں امام اعظم کا وصال ہے اور امام اعظم تابعی بزرگ ہیں تابعی کسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو ان سے کچھ سیکھا ہو صحابی سے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ اللہۃسلام کا دیدار کیا ہو تابعی کے لیے صرف شرط دیدار نہیں ہے بلکہ صحبت پانا بھی ضروری ہے کہ صحابی کا صرف دیدار نہ کیا ہو بلکہ ان کی صحبت پائی ہو ان سے کچھ سیکھا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا خیر اللّینہ کرنی تم اللّینہ یلونہ تم الزینہ ہوں اوکمکل صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین وہ ہیں جو مجھے ملے پھر وہ جو ان سے ملے پھر وہ جو ان سے ملے صحابہ کی جماعت تابعین کی جماعت اور تباہ تابعین کی جماعت تو یہ تابعین کی جماعت کے لیے بہترین ہے امت حضور علیہ صاحب السلام نے ان کو ارشاد فرمایا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو امام ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن صابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں ان کا قول بھی حدیث ہے تابعی کا قول ہی حدیث ہوتا ہے سلاسیات بخاری کے اوپر یہ حدیث کا کاروبار کرنے والے ناز کرتے ہیں الحمدللہ ہم بھی ناز کرتے ہیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے کیا ہے امیر المومنین فی الحدیث اسح الکتاب الرد بادل قرآن ما ہوا صحیح البخاری بہترین صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد روئے زمین پر کون سی ہے صحیح بخاری شریف اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مگر امام بخاری تین چار درجوں کے بعد جا کر غالباً امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے وہ مشتد ہیں یا شافعی ہیں اس میں بزرگوں کا جو ہے دو موقفیں آیا وہ متحد مشتحد وہ ہوتا ہے جس پر تقلید شخصی واجب نہیں ہوتی اور مقلد وہ ہوتا ہے جس پر تقلید شخصی واجب ہوتی ہے اس سوال کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے آج مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوال ہو سکے گا انشاءاللہ آئندہ فقی مذاکرے میں تقلید کے حوالے سے جو سوال آیا اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ شاء عرض کروں گا ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو امام ابو جعفر سے فرمان ہے کہ قال ابو جعفر و نخن الصطب ویدن الفصل بین الفراد و نواف البا امر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمہ روینہ فحاد فی الباب وولانباسلم رکا رکا طیل فجل حتٰ جا المسجد وقل الامام و فی صولاثمحی ائیر کا في فیم و اخر المسدم یمشی الا مقدم ہی الناس۔ یعنی امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہم محبوب جانتے ہیں مستحب ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جب امام نماز میں ہو تو کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے اس میں اس حدیث پاک سے یہ امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے اس سے بھی مراد کیا ہے کہ اس کی جو ہے اذان اقامت کہہ دی گئی تو اب کوئی نماز نہیں سے مراد کیا ہے نفل نماز نہیں ہے فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی حرج نہیں جانتے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں نہیں پڑھ چکا تو اسے چاہیے کہ وہ باب مسجد کے پاس یعنی فنائے مسجد میں یا پھر مسجد میں کسی آڑ کے اندر کسی سترے کے پیچھے سنتیں ادا کریں اور پھر آگے آ کر مسجد میں شامل ہو جائے اب آئے صحابہ اکرام علیہ الردوان جس کے حوالے سے حضور علیہ السلط اسلام نے ارشاد فرمایا کا نجوم بھی تم احتئی تم میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے نجات پا جاؤ گے اوکا مکال علیہ السلط اسلام تو صحابہ اکرام علیہ الردوان کا موقف ان کا عمل کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتے وہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے حدیث پاک ہے کہ حد سنحمان شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي موسى عن ابي هي انه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا ابا موسى وحذيفه وعبد الله بن مسعود قبل ان يصلي الغداه ثم خرجو من عنده وقد اقيمت الصلاه فضلس عبد اللہ من اسطوانہ فصل الرقین خلف الصلاۃ فحادہ عبداللّہ فحاظہ عبد اللہ فل حاظہ و ماہ حضیفہ و ابو موسٰ لا کر ذالقہ علیہ فط اللہ ذالقہ علام وافقتِ ہما ایاہ حضرت الرحمن ابن زیاد وہ بیان کرتے ہیں حضرت ضہیر ابن معاویہ حضرت اسحاق سے فرماتے ہیں کہ حضر ہمیں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن ابی موسا نے انہوں نے اپنے والد سے کہ جب حضرت سعید ابن آس نے بلایا حضرت ابو موسیٰ کو حضرت حضیفہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ عل مجمعین کو یعنی نماز فجر کے لیے تو قبلہ اینسلی الغدات نماز فجر سے پہلے ثم خرج و من ہی پھر وہ وہاں سے چلے صلاح حالانکہ نماز فجر قائم ہو چکے تھی فجر کی جمال قائم ہو گئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استوانہ ایک پلر کے پاس رک گئے یعنی سترے میں ایک پلر کے پاس رک گئے اور دو رکعتیں سنت ادا کی پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہوئے اور اس عمل کے اوپر حضرت ابو موسا اور حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر فلاح صلاح المکتوکما صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی ان وہ بھی حدیث کے معنی جانتے تھے اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام ہیں انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ کو منع نہیں فرمایا کہ آپ دو رکعتیں نہ پڑھیں اور مزید سنیے امام تحاوی فرماتے کہ ان کا نا منا فرمانا منا نہ فرمانا اس بات کے اوپر یہ موافقت کرتا ہے کہ ان کا موقف بھی یہی تھا ان دو صحابہ کا مواقف بھی یہی تھا ورنہ تو وہ صحابہ اکرام اور غلط بات پہ کسی کو منع نہ کرے ممکن ہی نہیں ہے ایک اور حدیث سے پاک ہے حدثنا احمد بن عبد المکمن الخراسانی حدثنا علی جب الحسن نبن شقیق کالا اخبرن الحسین ابنو واقع کالا حدَسن یزید النحیٰ ابی مجلس کالہ دخلۃ المسدی صلاحت الغداد ما ابن عمرا ابن عباصلۃ اللہ و الاام یسلی یہ جو صنعت بیان کی اس کے مطابق حضرت ابو ابی مجلس حضر ابو مجلس سے مروی ہے فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا نماز فجر میں اور ساتھ کون ہیں ماں ابن عمر و ابن عباس دو شہزادے ساتھ ہیں حضور علیہ اللہ کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضور علیہ السلاۃ السلام کے دوسرے خلیفہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر ابن خطاب رضی عنہما کے حضرت عمر ابن خطاب رضی علوم کے شہزادے حضرت عبداللہ یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں مرمات و امام و حالانکہ امام صاحب نماز فجر ادا فرما رہے ہیں نماز فجر کی جماعت قائم ہو چکی وہ ابن عمارہ جہاں تک تعلق تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما کا فتخلف صف آپ د صف میں تشریف لے گئے وہ اماں ابن عباس جہاں تک تعلق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا فصل لم تو انہوں نے پہلے دو رکتیں ادا کیں پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے فلم و امام قدا ابن عمرہ مکانہ حطلاۃ شمس فقام فرقہ رقطین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی علیہماء کی جو دو رکت سنتیں جو ترک ہو گئی تھیں کیونکہ وہ امام صاحب کے ساتھ فجر فرض میں شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے طلوع آفتاب کے بعد جو, جو مکرو وقت ہوتا ہے اس کے گزر جانے کے بعد جو ہمارے ہاں بیس منٹ کا ایک پیمانہ اس کا رکھا گیا ایک پیرامیٹر ہے کہ بیس کم بیش بیس منٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مکرو وقت گزر جائے اس کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ لی ہو جیسے اشراق چاشت وغیرہ ادا کرتے ہیں تو چونکہ فجر کی سنتوں کی اتنی تاکید ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما و ان طرح تکم الخل اوکا مکال علیہ السلاۃ والسلام انہیں ترک مت کرنا اگرچہ تم پہ گھوڑے آ یعنی حملہ دشمن کا ہو جائے تب بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہے اتنی ہیں اتنی تاکید ہے تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بعض صحابہ کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جو مقروبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دو رقص سنتوں کی قزا جو ہے کر لینی چاہیے اور یہ ظاہر روایات کی کتاب میں بھی دو موقف ہیں امام محمد کے نزدیک چونکہ فرض کے علاوہ اور واجب کے علاوہ کسی چیز کی قزا نہیں ہوتی اس نے اس کی كذا لازم نہیں ہے اگر کوئی کر لے تو یہ برا نہیں ہے مرحال تو حضرت عبداللہ ابن عمر ذہن میں رکھئے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل ہوئے اور جماعت ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد مقروح وقت کے بعد آپ نے دو رکعت ان کی قضا کر لی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے آڑ میں پہلے دو سنت ادا کی پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے اب یہ بظاہر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ دونوں صحابہ کا کیا موقف الگ تھا نہیں آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رد عماء کا بھی میں موقف آپ کو بیان کرتا ہوں جس سے موقف ظاہر ہو جائے گا اب یہ وہی مسئلہ آ گیا کہ جس کو اطمینان ہو کہ دو رکعتیں پڑھے گا تو امام کے ساتھ جماعت پالے گا یا نہیں پائے گا اگر اطمینان ہے کہ جماعت مل جائے گی تو تو وہ سنتیں پڑھیں اور اگر یقین ہے کہ بھائی جماعت نکل جائے گی اور اس کے لیے لازم ہے کہ سنتوں کو ترک کرے اور امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ عمل دونوں کا مختلف ہونے کی وجہ یہی سمجھ آتی جو موافقت دونوں حدیثوں میں ہو سکتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ یقین ہوگا کہ اگر وہ سنتیں ادا کریں گے تو امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل نہ ہو پائے تو امام تحاوی فرماتے فہادہ ابن عباس یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما ہے عجلہ صحابہ میں فیصل صُبح فیصلا حالانکہ امام صاحب فجر کی جماعت میں شروع ہو چکے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور حدیث کہ جنہوں نے سنت پڑھنے کے بجائے امام صاحب کے ساتھ فجر کے فرض میں شامل ہوئے تھے حدثنا محمد بن متا و فہدن قالا ان دونوں نے فرمایا حدن عبد اللہ ابن صعین قالع حدن علیہ کعالٰ حدنی ابو الحادد ابن کابن قول خرج عبد اللہ ابن عمر الله العنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر الماں تشریف لے گئے ممبئیتی ہی اپنے گھر سے فاقیمتِ صلاح فاقیمت صولاۃسلمیں فجر کی نماز قائم ہو چکی تھی جماعت کھڑی ہو گئی تھی فرق ارقۃ قبل ایت خل المسد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دونوں کا سنت ادا کر لی راوی کو پتہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ ہے کہ نماز فجر قائم ہو چکی وہ ہوا فتق صمۃ دخل المسد پھر مسجد میں داخل ہوئے رستے میں ادا کی پھر مسجد میں داخل ہوئے فصل الصبہ معذ پھر لوگوں کے ساتھ آپ نے با جماعت و نماز ادا کی فہذہ و امکان علم یوسلیمہ فل مسجد فقط صلی اللہ علم ہی امام تحاوی فرماتے حالانکہ انہوں نے مسجد کے اندر سنتیں ادا نہیں کی ہیں مانتے ہیں مگر اس بات کو معلوم ہونے کے بعد تو ادا کیے نا کہ امام صاحب نماز شروع کرا چکے بی اقامت صلاحت فی المسجد کے مسجد میں نماز قائم ہو چکی ہے خلاف کا ابی قولی رضی, رضی اللہ عنہ اور یہ امام ابو حریرا کا جو فرمان ہے کہ اللہ صلاح اذا اقیمت فلا صلاح فلاں صلاح اللہ المکتوبہ او کا مقال کہ جب نماز قائم ہو جائے تو اس فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے یہ اس فرمان کے مخالف عمل ہے تو یہ احادیث جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں اور اصل متن کے ساتھ کتاب لے کے آنا اور اس کے سے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ الفاظ میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو اور ساری بات صحیح طور پر آ, بیان کر دی جائے کہ حضور علام حضور ع اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنت ترک نہ کرو اگرچہ تم پر گھوڑے آ پڑیں یعنی حملہ بھی ہو جائے تب بھی ان کو ترک نہیں کرنا اور اس کو صحابہ کرام کس مانا میں لیتے ہیں اور کس طرح انہیں ادا کرتے ہیں اور اس میں مزید روایات اور بھی ہیں خوف وقت کی وجہ سے میں مزید پڑھا نہیں میں نے ورنہ عزرت عبداللہ ابن عمر کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہا ام المؤمنین جانتے ہیں نا یہ کس کی شہزادی ہیں کن کی شہزادی ہیں حضرت عمر کی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین ہماری ماں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی بہن ہیں تو اپنی بہن کے حجرے میں جو کہ مسجد نبوی میں شامل ہے اس میں دو رکعتیں بھی پڑھی ہیں ایک روایت یہ بھی ہے تو مسجد کے اندر آنے کے بعد دو سنتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز فجر میں شامل ہوا جائے ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے مغرب سے پہلے تو سنتیں ہوتی بھی نہیں ہیں اور عشاء کی جماعت ہے تو ان کے لیے تو تینوں باقی نمازوں کے لیے یعنی عصر ظہر اور عشاء کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جب جماعت قائم ہو چکی ہے تو اس وقت سنتیں نہیں پڑیں گے بلکہ فرض نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مگر فجر کا مسئلہ جو میں نے آپ کو تفصیل احادی سے کریمہ سے عرض کیا یہ مختلف ہے اور اللہ کرے کہ جن کو یہ بات جو ہے کلیئر نہیں تھی اللہ کرے کہ ان تک یہ بات کلیئر ہو جائے اور ان کے سمجھ میں آ جائے بات کہ اصل مسئلہ کیا ہے اللہ تعالی عالم